بھائی محمد ابد الوہب صاحب جنہوں نے کئی مرتبہ ہمیں بتایا لاہور میں رہتے تھے کوئی نوکری تھی یا کچھ تھا ایک آدمی نے ان کو کہہ دیا کہ دلی میں نظام الدین میں ایک مولانا الیاس ہے وہ لوگوں کو نماز سکھاتے ہیں. بھائی عبد الواب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا وہ نماز سکھانے کے کتنے پیسے لیتے اس نے کہا پیسے نہیں لیتے اچھا چل یہ چلے گئے نظامدی وہاں مولانا الیاد سے ملاقات ہو گئی یہ سن چوالیس کی بات ہے انیس سو چوالیس اور وہاں جا کے ان کے بیان سنے اور اسی وقت تبلیغ میں لگ گئے اس وقت سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے انیس سو چوالی کو ستر اور چوہتر چوہتر سال ہو گئے جتنا ان کو سواب ملے گا ساری زندگی کھپا دی ساری زندگی کھپا دی ستر چار چوہتر سال رات دن رات دن لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے جتنا ان کو سواب ملے گا جس نے ان کو تبلیغ کے رستے پہ ڈالا تھا یہ کہہ دیا تھا اس کے لگے دو منٹ اس کی ساری زندگی کے برابر اس کو سواب مل رہا پھر ان کے ذریعے اور ان کے ذریعے اور کتنے تبلیغ میں لگے سارے ملک میں اس کو دو منٹ میں کا سواب کے برابر کسی کا اجر و سواب ہو ہی نہیں سکتا ہماری گزارش ہے ہم تھوڑی سی محنت کر کے قربانی کر کے لوگوں کو نبی علیہ السلام کے کام والا بنا دیں امتی سمجھ کے جی ذمہ داری کا احساس دلا دیں میں پوری امت کا ذمہ دار ہوں میں للناس ہوں ہوں ہوں ساری دنیا کی طرف بھیجا گیا میں امتی اقوام عالم کی طرف مبوس ہوں ساری دنیا میری محنت کا میدان ہے ہم پانچ منٹ لگا کے کسی کو سمجھا بجا کے اللہ کے رستے میں نکال دیں وہ ساری